باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بیٹیوں بہنوں اور بھائیوں سلام و رحمت جیسا کہ آپ اب کو معلوم ہے یہ تقریب بنیادی طور پر میری تازہ تصنیف تبیب القرآن کے تعارف کے لیے منعقد کی گئی ہے اس جہد سے میں نے اپنے خطاب میں اس کا تفصیلی تعارف کرایا تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خونقدائے فکرے قرآن کے متوارے یہ چپکے ہی وہ سب کچھ کہہ جائیں گے جو مجھے کہنا تھا چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز میری اور میرے کہنے کے لیے پھر کچھ باقی ہی نہیں چھوڑا شکریہ ڈاکہ ڈالنے والے شکریہ لہذا یہ جو میرا خطاب ہے یہ تو آپ کو مطبوع شکل میں ٹیمپلٹ کی شکل میں بعد میں مل جائے گا تو اس کے بعد وہ جو شروع میں میرے ذہن میں زیلی پروگرام تھا اب وہی حقیقت میں اصولی اور سر فہرست آتا ہے آج کا درس اور اس درس کا نقطۂ معاشرہ یا عنوان یہ ہے کہ معام کہتے پاکستان میں قرآن کا مقام کیا ہے اس مقام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دین اور مذہب میں فرق سمجھنا پڑے گا اس لیے کہ اسلام ایک دین ہے مذہب نہیں ہے قرآن کریم میں مذہب کا لفظ تک نہیں آیا اسے دین ہی کہا گیا ہے اور دین بھی خدا کا دیا ہوا دین خدا کے رسول خدا کے اس دین کو انسان تک پہنچانے کے لیے آتے تھے یہ دین کسی رسول کا بھی دین نہیں ہوتا تھا قرآن نے اسے دین اللہ کہہ کے پکارا ہے دو لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مذہب انسان اور خدا کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہوتا ہے ایک ذہنی سی چیز ہے تزوراستی سی چیز اس تعلق کو ہر شخص اپنے اپنے طور پر اپنے ذہن کو اطمینان دینے کے لیے اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے خود ہی وہ استوار کر لیتا ہے کوئی بھکتی اور پوجا پاٹ سے کوئی گرجا کے سرمن کے روح سے کوئی ہماری طرح پرست کی طرح سے یہ تو مذہب ہے محاصل اس کا ہوتا ہے انسان کا اپنا तो تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک है। کیفیت ہے اندرونی کیفیت ہے اس کے لیے کوئی خارجی ٹسکو نہیں ہے ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ نویش بدھ کے پوجنے سے اطمینان قلب حاصل ہو, ہو جاتا ہے افغان ہوتی ہیں یہ کہنے والے کے کہ یہ نہیں ہوتا اور وہ جب تک جی چاہے اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا رکھے یہ نہیں کہ دانستہ وہ ایسا کرتا ہے خود فریبی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے مذہب نام ہی اس خود فریبی کا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کے اطمینان دلا لیتا ہے کہ میرا اور خدا کا تعلق قائم ہو گیا ہے اسلام مذہب نہیں ہے وہ دین ہے قرآن کے ان الفاظ یا اصطلاحات کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا یہ میں نہیں کہتا یہ خود مغرب کے بڑے بڑے فاضل عربی جاننے والے انگریزی کے بڑے ماہر مفکر گفٹ جیسا وہ بھی یہ کہتا ہے بلکہ وہ تو اپنے ہاں, ہاں کے مترجمین کو سیل وغیرہ کو پٹکارتا ہے کہ تم کیسے یہ تم نے جھوٹ کی کہ قرآن جیسی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا لہذا یہ لفظ دین جو ہے ترجمہ تو نہیں آج کی اس میں یوں کہیے کہ یہ معاشرے کا ایک نظام ہے یا ایک مملکت کا آئین ہے حکومت کا ضابطہ ایک قوانین ہے معاشرے کا ایک نظام ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا وہ جو سبجیکٹ ٹیسٹ ہے تم کہتے ہو کہ شہ کچھ نہیں ہے تو خارجی ٹیسٹ کا کیا ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا دین ہے ہوگا کیا اس دین سے جو کسی اور نظام سے نہیں ہوگا <تصفح> اسی اعتبار سے یہ دین منفرد ہوگا اسی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ دنیا کا اور کوئی نظام کوئی عزم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ خارج میں کوئی اس کے لیے ٹیسٹ بتایا جائے اور ٹیسٹ وہ یہ ہے ہمارے دور کے عظیم فخط قرآن پر گہری نظر مارنے والے علامہ ما اقبال ارحمان ہیں اور جیسا کہ آپ سن چکے ہیں مجھ پہ تو ان کا خاص احسان ہے کہ میں نے قرآن سمجھنا سیکھا ہی انہی کے خیال سے ہے ٹیسٹ اس کا یہ ہے کہ اس نظام کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کس دری جا سائے محروم نیس اب مولا ہاک مو باکوم نیس اس نظام کے اندر کوئی فرد اپنی ضروریات زندگی سے محتاج نہیں رہے گا اور کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے ضرورت نہیں رہے گی اس میں کوئی آقا نہیں ہوگا کوئی غلام نہیں ہوگا کوئی حاکم نہیں ہوگا کوئی معقوم نہیں ہوگا عزیزان مان آپ نے دیکھا کہ قرآن اس کا ٹیسٹ کیا بتاتا ہے قرآن اس نظام کے نتائج کیا بتاتا ہے کیا اس کے کی اندر گنجائش ہے اپنے آپ کو فریب دینے کی گنجائش ہے کسی دوسرے کو فریب میں رکھنے کی اگر یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں تو یہ پرانی نظام ہے اور منفرد اس اعتبار سے ہے کہ یہ نتائج کسی اور نظام کی روح سے پیدا نہیں ہو سکتے یہ جو نظام ہے آج کی اس سلاح میں یوں کہیے کہ یہ اس کے لیے ممنکت کی ضرورت ہے اپنی مملکت کے بغیر یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا اسلام زندہ حقیقت نہیں بن سکتا جب تک کہ اسلام پر عمل کرنے والوں کی اپنی آزاد مملکت نہ ہو اس لیے کہ یہ دین آئین ہے اس مملکت کا یہ ضابطۂ قوانین ہے اس حکومت کا اگر مملکت ہی اپنی نہیں حکومت ہی ہمارے پاس نہیں تو یہ ضابطہ کس کا بنے گا یہ آئین کس مملکت کا بنے گا مملکت نہیں رہے گی قرآن دین نہیں بنے گا اسلام مذہب بن کے رہ جائے گا دین نہیں رہے گا قرآن کریم نے اس کے لیے یوں تو بے بےشمار مقامات میں اس کا ذکر کیا کہ وہ آئین ہی اس نظام کا ہے لیکن ایک آیا جلیلہ اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے بڑی اہم آئے جسے آیا استخلاف کہتے ہیں سورہ النور کی پچپن آئے چوبیس بٹا فائیو فائیو ٹوینٹی فور اوور ڈبل بٹا بڑی عظیم آئے معاف رکھیے گا قرآن کی کون سی آیت عظیم نہیں لیکن اس اعتبار سے کہ جو موضوع ہمارے سامنے ہے اس میں یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس اعتبار سے میں نے یہ کہا کہ عظیم آیت فرمایا کہ واید اللہ اللہ جین آمن کو خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اور اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا کبھی جھوٹا نہیں ہوتا اس نے کہا ہے وعدہ کر رکھا ہے جہاں قرآن میں خدا کا وعدہ آئے گا سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد اس کا غیر متبدل قانون ہوگا خدا کا قانون غیر متبدل یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں اس دنیا میں اقتدار حاصل ہوتا ہے مملکت حاصل ہوتی ہے اختلاف حاصل ہوتا واضح الفاظ واضح اس کا مفہوم اور معانی وعدہ کر رکھا ہے خدا نے یہ قانون ہے خدا کا کہ ایمان اور امال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الب ہوتا ہے اگر یہ استخلاف فی الب نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ نہ وہ ایمان ایمان ہے نہ وہ اعمال اعمال صالحہ ہے اور اگر وہ ایمان ہے اور امال صالحہ ہے تو اس کا لازمی نتیجہ خدا کے وعدے اور قانون کے مطابق استخلاف کے خلاف فی ہے عام طور پہ اسے خلافت کہا جاتا ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق اس آیت کے دو لفظوں نے کر دی خلافت حاصل ہوتی ہے ایمان اور امال صالحہ کے نتیجے میں اور ملوکیت ملتی ہے قوت کے زور پر جو اقتدار بجور قوت حاصل کیا جائے وہ ملوکیت ہے اور جو ایمان اور امال صالحہ کا نتیجہ ہو وہ خلافت ہوتی ہے اور یہ چیز جو قرآن نے کہی کہا کہ پہلی دفعہ نہیں ہم نے کہی دین کا سلسلہ تو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اس لیے لخ فنہ ہوں فن ارد یہ نہیں کہ جنت میں جا کے یہ استخلاف ملے گا فی الب یہاں اس زمین میں یہ اقتدار ان کو حاصل ہوگا کما استخلف خلف من امن جیسا کہ دین پر عمل کرنے والی اقوام کو اس سے پہلے اقتدار اس زمین پر دیا گیا تاریخ اس کی شاہد ہے اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے عزیز آنے میں اس کے دو معنی ہو نہیں سکتے کاہے کے لیے یہ استخلاف دیا گیا سوال یہ ہے نا مملکت ملتی ہے حکومت ملتی ہے حوت کے زور سے حاصل ہوتی ہے یہ جو ایمان و امال صالح کے نتیجے میں ملی ہے یہ خلافت مملکت مقصد اس کا کیا تھا والیو مک نن لہوم دینا ہم تدا لہوم تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دین جو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا جائے اسے تمکن حاصل ہو جائے تو نظر یہ آ گیا کہ دین کا تمکن مملکت کے بغیر ناممکن ہے اور خلافت یا جو اس طریق سے اقتدار حاصل ہوتا ہے اس کا مقصد دین کا تمکن ہے دین کو اسٹیبلش کرنا یہ دوسری بات ہو گئی مملکت ملوکیت میں اور خلافت میں خط امتیاز ملوکیت کا مقصد دین کا تمکن نہیں ہوتا ان کے اپنے مقاصد اور مفاد ہوتے ہیں یہ جو ایمان اور امارثال سے خلافت یا مملکت یا اقتدار حاصل ہوتا ہے اس کا مقصد دین کا تمکن ہے عزیزہ ایمان یہ تمکن جو ہے ایک اسی کا ترجمہ ترجمہ نہیں مفہوم اس کا یہی اقتدار ہے غور کیجیے قرآن کی ایک دوسری آیت ہے ہمارے ہاں تو جب دین مذہب میں تبدیل ہوا نماز زکوت حج زکوات نماز روزہ حج زکت وغیرہ یہ ارکان اسلام بتا دیے گئے اس کے لیے کہا گیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے اپنی مملکت کی دنیا کی ہر مملکت میں ہر حکومت میں ان چیزوں کی آزادی ہوتی انگریز کے زمانے میں پوری آزادی تھی اس کی سو. آج ہندوؤں کے یہاں جو اس قدر دشمن واقع ہوئے ہیں ہمارے بھی اور اسلام کے بھی ان کے ہاتھ بھی مسلمانوں کو ان تمام عبادات و اعتقادات کی پوری آزادی حاصل کر اپنے آئین میں اس کی گارنٹی دے رکھی ہے تو جب مقصد اگر یہی ہے دین کا کہ اس میں ان چیزوں کی آزادی حاصل ہو تو اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت کیا ہے صاحب لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ زینہ ام مکنہ ہوں فل اردے یہ وہ لوگ ہیں ایمان اور امال صالح والے کہ جب انہیں تمکن حاصل ہوگا زمین میں جب انہیں اخترار حاصل ہوگا زمین میں اقام الصلاحت و اعتبار یہ سلاد کو قائم کریں گے زکوٰۃ کا نظام جو ہے نو انسانی کو سامان مشور نشو و نما دیں گے سلاد کو قائم کریں گے تو قرآن نے کہا ہے کہ اقامت سلاد اور اتائے زکوٰۃ کے لیے تمکن کی ضرورت ہے یہ لوگ اگر ان کو تمکن حاصل ہوگا تو یہ یہ کریں گے تو بغیر تمکن کے اگر آپ کو نماز اور زکوٰ کی اجازت ہے تو پھر وہ قرآن کی سلاد اور زکوات تو نہیں ہو سکتی اس کے لیے تو اس نے تمکن کو شرط قرار دیا یہ مذہب کا فریب ہے اور یہی تمکن جب حاصل ہوگا تو پھر وہ امر و بالمعروف ہے و نہ ہو انل معروف کا وہ حکم دیں گے منکر سے وہ روکیں گے یہ تمکن پھر ارد کا نتیجہ ہوگا اور یہ ہے جسے اس نے کہا کہ استخلاف اشتخلاف ارد اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ تمکن ہو دین کا بہت اچھا والا جبدے نندنا ہوں ممباد خوفی ہم امن اور بڑی چیز ہوگی جی کہ کوئی خوف باقی نہیں رہے گا امن نصیب ہو جائے گا ٹھیک اور اگلی بات جس کے لیے یہ استخلاط فی لرض یا تمکن ملے گا کہے کے لیے یا بدون نی لا یوشر تون بی یا بدونن تاکہ وہ صرف لفظی درجمہ میری ہی عبادت کرے کسی کو اس میں شریک نہ کرے اس کے لیے بھی اپنے استخلاط فی لز قرآن نے شرط قرار دے دی اپنی مملکت اپنا اقتدار تو عبادت تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کا نام جو ہے نا نماز روزہ حاجقات کا نام عبادت ہے تو اس کے لئے تو ضرورت ہی نہیں ہے اپنی مملکت کی وہ تو ہر جگہ حاصل ہے وہ یہ کہتا ہے یہ کیا ہوا ہم نے اس کا ترجمہ عبادت کیا عبادت کے معنی پرست کر لیا پرستش ہر جگہ ہو سکتی ہے عبادت کے معنی ہے معرومیت اختیار کرنا یادوں نی تاکہ تم میری ہی معقومیت اختیار کرو اور اس میں کسی انسان کے قانون کو شریک نہ کرو دیکھ رہے ہیں ملوکیت میں اور خلافت میں فرق کیا ہے لہذا اس کے لیے تو خدا کی معقومیت کا نام عبادت ہے پرستش نہیں اور مقونی تو قوانین کے, کے رو سے, سے رہتی ہے ابھی بتاتا ہوں لالو شرکون امیشا اس میں کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون کو شامل نہ کریں کہا یہ واضح ہو گئی بات کہ استخلاف فی الب تمکن فی الرب کا مقصد کیا ہے اور وہ ایمان اور امال اسمالیہ کے نتیجے میں ملتا ہے کہا بات صاف ہو گئی اور کہا ہوا من کافا باد ازالے کا جو اس کے بعد اس حقیقت سے انکار کر کے دین کو مذہب میں تبدیل کر لے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اس پیٹرن سے نکل کے کسی دوسری طرف چلا گیا اور فرمایا آپ نے کہ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے اسلام دین ہے عجیتان میں نے کہا ہے کہ مذہب کا لکش نہیں ہے یا پرانی ابھی ابھی میں نے کہا ہے کہ قرآن نے جو اس میں یہ کہا ہے کہ یاد ادوں نہ نہیں لا شری کو دی میری عبادت میں میری عبودیت میں میری معقوبیت میں کسی کو شریک نہ کریں تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں جو لفظ عبادت آیا ہے اس کے معنی حقیقت میں حکومت ہے اب بھیڑ آگے بات ہوگی کہ تم نے یہ خود ہی معنی اس کے کر دیے خود معنی کر دینے والا تو سب سے بڑا ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے تو تبیب القرآن جو ہے اس کو میں نے یہ لکھا اور شاید کیا قرآن خود قرآن سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے ایک دفعہ اس ایک جگہ اس نے کہا ہے لا یو شرک بے عبادت رب ہی عہدہ اٹھارہ بٹا ایک سو دس جو صحیح راستے بدلنا چاہتا ہے اس کے لیے ضرورت ہے اپنے رب کی عبادت میں لفظ عبادت ہی استعمال کر رہا ہوں ابھی اب نے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے اور اسی صورت میں ذرا پہلے یہ کہا ہے لا یوشری فی حکمہ ہی یا خدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو قرآن کی دو آیتوں نے بتا دیا کہ عبادت کے معنی ہی حکومت اور معصومت ہے تشریح آیات سے یہ ہوتا ہے عزیزہ نے مانی یوں قرآن کی آیات کا اس کی اصطلاحات کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے خود قرآن سے اور پھر اس میں بڑی چیز تو یہی جی. کہ خود فریبی کا امکان ہی نہیں رہتا غلط اطمینان اپنے آپ کو دلا لینے کی گنجائش ہی نہیں رہتی قرآن نے کہا آل حکم یاد رکھو جسے تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت خدا کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں کسی دوسری جگہ نہیں اسی جگہ ہمارا اس نے اسی لیے حکم دیا ہے اللہ کا ودھو اللہ ایہ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو عام ترجمہ کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کرو زالے الدین القیم یہ ہے دین قیم اب سوال یہ پیدا ہوا خدا کی معقومیت اختیار کرنا اور خدا کو تو کسی نے نہ دیکھا نہ اس کی بات سنی نہ ہمارے کبھی وہ سامنے آیا تو جو شخص یا جو ہستی یوں کہیے ایسی غیر مری غیر محسوس ہو کہ وہ ذہن و تصور و خیال تک میں نہ آ سکتی ہو تو اس کی ہم معقومیت کیسے اختیار کریں عبادت کے لیے تو کلسٹ کے لیے تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی بات سنیں اسے دیکھیں وہ محسوس طور پہ بھی ہو یہاں جی چاہے اپنے من کے اندر ہی وہ بات ہے نا کر لی تو سبوں نے کہہ دیا کہ خدا ہمارے سامنے ہوتا تو نہیں ہے لیکن جب آپ اس کی معقومیت اختیار کریں گے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ خدا یہ کہتا ہے اس کے لیے اس نے خود ہی کہہ دیا تو میں بتاؤں نا کہ تمہیں بتاؤں گا کہ معقومیت ہماری کیسے اختیار کی جائے گی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسان مبارک سے قرآن میں کہلوایا کہ افا غیر اللہ ہے اب تبھی حکم کیا میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم تسلیم کر لوں تم یہ چاہتے ہو محول قم الکتاب مفصلا اللہ کی اس نے نہایت مفصل کتاب بھیج دی ہے تو مانے ہو گئے کہ خدا کی معذومیت اس کی کتاب کی روح سے اختیار کی جائے گی خدا کی حکومت قائم ہوگی اس ضابطۂ قوانین و آئین کی روح سے جسے اس نے خود نازل کیا اور خود نبیعتم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس کے سوا کسی اور کی معقومیت اختیار کیا کروں برا حال ہے کہ اس نے ایک مکمل غیر متبدل محفوظ ضابطۂ قوانین نازل کر کے مجھے دے دیا ہے اور اسی لیے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا یہ حکم قرآن میں آیا کہ خاطم بین بنا انضل اللہ ہم نے جو نازل کیا ہے تمہاری طرف اس کے مطابق حکومت قائم کرو اور اس کے بعد حضور کی امت سے یہ کہہ دیا پوری نو انسانی سے یہ کہہ دیا آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ایمان اور کفر میں خط امتیاز کیا ہوتا ہے کفر کے فتوے تو روز لگتے جاتے ہیں سر فتوے بھی لگتے ہیں اس کے باوجود یہ تمام جن پہ کفر کے فتوے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے نظام مصطفی قائم کرنے کی بھی جدوجہد کرتے ہیں یعنی ہر ایک سے کفر کا بھی فتوا ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے وہ خط امتیاز کیا کھینچتا ہے کفر اور ایمان میں سنیے عزیزان نے مان ومان لام یا قم بیما انضل اللہ کا علا کا جو قرآن کریم کے مطابق حکومت نہیں قائم کرتے انہیں کو کافر کہا جاتا ہے آیت پانچ بٹا چوالیس عزیزہ نعمان سورا معیدہ کی چوالیس آیت آپ نے یہاں بھی شاید کہیں باہر دیکھا ہوگا جلی وہاں شاید کہیں خاص جلی طور پہ بھی یہ اور یہ تو ہر گھر میں قرآن موجود ہے میرے ہی بتانے کی کیا ضرورت ہے تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں وہ تو بڑی واضح وہ ملام یا کم بےض اللہ کا اُلا مل کسی سے کہیے کہ کوئی اور ترجمہ اس کا کر کے بتا دیں خدا کے اس حکم کے مطابق ایک پہلے مملکت حاصل کی استخلاف کے خلاف فی الارض کا وعدہ پورا ہوا ایمان اور امال صالحہ کے نتیجے میں استخلاف کے خلاف فی الارض. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مکے کی پہلی تیرہ سالہ زندگی جو تھی وہ اور دور تھا اور مدینے میں جا کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ طاقت حاصل ہو گئی قوت حاصل ہو گئی پھر آپ کو خیال آیا کہ مملکت بھی کام کر لیں تو اس طرح سے آپ نے مملکت کام کی دنیا کے مملکت کائم کرنے والے کیونکہ اسی طرح کرتے ہیں انہوں نے اپنے آپ قیاس کر لیا ان کا حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان اور امال سالیہ کا لازمی نتیجہ وہ تیرہ برس کا عرصہ جو ہے ایمان اور امال صالحہ کی روح سے استخلاف کے خلاف ارد حاصل کرنے کا پروگرام تھا پہلی کڑی تھی وہ فصل تھی جو بوئی گئی تھی فصل کے بونے میں اور اس کے پکنے میں تو وقت لگا کرتا ہے یہ تیرہ سال کا عرصہ اس فصل کے پکنے کا عرصہ ہے اور جسے ہم مدنی زندگی کہتے ہیں اس میں الگ دور نہیں ہے فصل میں جو اوپر جا کے پھل لگتا ہے وہ فصل کا کوئی علیحدہ دور نہیں ہوتا بیج بونے سے پھل لگنے تک تسلسل ہوتا ہے اس کے پروگرام کے اندر استخلاط فی الد کا لازمی نتیجہ تمکن فل ارد یہ ہمارے سامنے زندگی آئی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاملات میں جتنا اختلاف کسی کو ہو ہو لیکن اس بات میں تو ہر ایک متفق آپ, سے آپ کو ملے گا جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باتیں تو مسلمت کہ ایک امت تھی کسی سے پوچھ لیجیے ان میں سے ایک امت تھی کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے نہ شافی تھے نہ حدیث تھے نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے پیار تھے وہ ہوا سم ماں خدا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مسلم رکھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولمسلم اور میں پہلا مسلمان ہوں سیدھی جی سی بات ایک امت جس میں کوئی مذہبی فرقہ نہیں تھا یہ مذہبی کا نام اس لیے لینا پڑا کہ آج فرقے مذہبی ہوتے ہیں پارٹیاں سیاسی ہوتی ہیں اور دین میں تو مذہب اور سیاست دو ہوتی ہی نہیں ہے سر اس لیے جب دین میں کفر کا قرآن کہے گا تو مذہبی فرقے بندیاں اور سیاسی پارٹیاں سب اس میں آ جائیں گی اور قرآن نے اسے شرک قرار دیا بلا تو گون المشرقی نہ میں اللہ دینا فرقو دینا ہوں بکان شیان کلو ہزم بمال دیکھنا اے جماعت مومنین اے مسلمانوں مسلمان ہونے کے بعد پھر مشرک نہ ہو جانا آپ غور کیجیے گیزا نے من کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرح آیتیں ہیں یہ ممبروں میں آپ سے کبھی یہ آوازیں نہیں ہیں, آپ سنیں گے پتہ نہیں کیا درمیان میں سے غائب ہو جاتی ہیں وہاں سا مشرقین میں سے نہ ہو جانا یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا فرقہ بن کے بیٹھ گئے دین میں تفرقہ تو مذہبی فرقہ بندی اور سیاسی پارٹیاں دونوں آ جاتی ہیں جی دنوں میں جب آپ امت واحدہ کہتے ہیں تو اس میں کفر کا تھا ہی نہیں کفر کا تو شرک قرار دیا گیا یہ ساری چیزیں تو دین جب مذہب میں بدل جاتا ہے پھر اس میں مذہب اور سیاست الگ ہو جاتی ہے پھر مذہب میں فرقے پیدا ہو جاتے ہیں اور فرقوں میں قرآن کہتا ہے کہ پھر کیفیت ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ کل ہزم بمال بہ ہوں فرح ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں سچ چائے پہ ہوں باقی سب میں جانے والے ہیں. اور قرآن کا کیا کمزور ممالک سفر کا جب پڑ گیا تو واحد تو باقی نہ رہی تو دین تو وحدت کا نام تھا ایک امت ایک معاملے ایک ان کی مرکزی اتارٹی ایک ضابطہ قوانین ما انزل اللہ قرآن ان کا ضابطہ یا آئین و قوانین ایک مرکز سے اس کے آکام جو امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر اس کو آگے دے کر ایک امت تھی جو اس کے اوپر عمل پیرا تھی ایک نظام زندگی تھا جس کا نتیجہ کیا تھا کسن معاشر در جہاں معروم کشت نقطۂ شرح مبنی نسب و کاس کوئی محتاج نہیں تھا کوئی معقوم نہیں تھا وہ جو اس نے کہا ہے کہ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے وہ ہمارے ہاں کی نماز کی سخت بندی نہیں ہے کہ اس صف میں کھڑے ہوئے تو سبھی ایک ہوئے ساتویں ٹوٹی نماز ختم ہوئی آقا آقا ہو گیا معقوم معقوم ہو گیا ایاز ایاز ہو گیا محمود محمود ہو گیا تو وہاں یہ صورت نماز اور باہر نماز کے سوال نہیں ہے وہاں جو اس نے کہا ہے کہ تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے وہ مدن محمدیہ کا نام ہے حقیقت میں ہم تو اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہی نہیں ہیں عزیزہ نباد اس کی بارگاہ میں صرف دین کے سے یہ پہنچا جا سکتا ہے اور وہاں سبھی ایک ہوتے ہیں ولاق کرم ننی آدم یہی نہیں ایک ہوتے پوری نو انسانی ہر بنی آدم قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسانی بچے کو واجب التقرین پیدا کیا اس اعتبار سے تو اس کی بارگاہ میں پہنچنے والے سبھی ایک ہوئے ایک امت ایک رابطہ ایک قانون ایک آئین ایک مل ایک نظام ایک اتھارٹی جس کا نام تھا دین عزیزا مان جب ملوکیت ہاں وہ جو تھا خلافت کا دور جسے ہم کہتے ہیں میں قرآن کریم کی آئے اس کے خلاف کی روح سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ جو ہمارے ہاں بعد میں اس میں بھی بہت سے تفرقے پڑے اس اصطلاح کے مفہوم میں پھر مناظرے شروع ہوئے مجھے ان سے غرض نہیں ہے عقائد میں اختلاف ہوا قرآن کی آیت اصطلاح فی الد زمین بار مزوقی مملکت کا اقتدار سب سے پہلے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک بھی یہ قرآن مرکز رہا اسے استخلاف یا خلافت کہا جائے گا اور اس کے بعد قرآن پھر ان کا مرکز نہ رہا ملوکیت اس کا نام ہے کام کو ملوکیت کے مانے بادشاہ کرنا ہی نہیں چاہیے آج کی اصطلاح میں اگر سیاسی اصطلاح نے سمجھیے اس کو سیکولرزم کہنا چاہیے وہ یہ نہیں کہ ایک بادشاہ اس کا پھر بیٹا بادشاہ اس کا بیٹا بادشاہ, کا بیٹا بادشاہ یہ نہ بھی ہو انتخاب کے ذریعے بھی ہو پوری جمہوری انداز سے بھی ہو ساری دنیا کے مسلمان یا ساری دنیا کے انسان مل کر بھی انسان اگر قانون سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو وہ ملوکیت ہے وہ سیکولرزم ہے وہ کفر ہے وہ شرک ہے اس کا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیجیے قانون سازی کا حق صرف ایک خدا کو حاصل ہے سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی باقی بتا نے آگے جب قرآن مرکز نہ رہا ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہ رہی تو پھر ملوکیت آ پھر سیکولرزم آ پھر کوپر آ گیا. پہلا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیاوی اقتدار یہ حکومت بادشاہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی لیکن وہ مذہبی پیشوائیت کی تائید کے بغیر تو بادشاہ ہی نہیں بن سکتا براہمن جب تک راجا کے تلک نہ لگائے اور اس کو رکشا کی دعا نہ دے اس وقت وہ راجا نہیں بن سکتا تھا. ہمارے ہاں بھی یہ بادشاہ ذل اللہ الرب کرار پائے زمین پر خدا کا سایہ اب اس کے لیے ضروری تھا نا کہ انہیں بھی راضی رکھا جائے سمجھوتے کا تو معنی یہ ہوتے ہیں گٹھ جوڑ کہتے ہی اس چیز کو ہے انہوں نے کہا کہ دنیاوی جتنے امور ہیں مملکت وہ ہمارے حصے میں اور یہ مذہب کے سارے امور جو ہے نا یہ تمہارے انہوں نے کہا کہ غنیمت ایک حصے کے اندر ہماری مملکت ایک حصے میں تمہاری مملکت یہ جو سنویت یا ڈوئلزم کہتے ہیں نا وہ مذہب اور سیاست کا اختلاف یوں نہیں ہے بلکہ وہ ایک مملکت میں دو مملکتیں قائم ہونا ہے ایک دنیاوی مملکت اور ایک مذہبی مملکت یہ آپ کے ہاں کا نہج ہوگا اور اس کے بعد عزیزہ نعمان آج تک اس پوری صدیوں کے اندر مسلمانوں کی کسی مملکت میں قرآن کی حکومت قائم نہیں ہوئی یعنی یہاں خلافت نہیں تھی یہاں ملوکیتی تھی قرآن کی حکومت کہیں قائم نہیں ہے آج بھی کہیں قائم نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی جو میرے عزیز نے کہا تھا کہ وہ ایک روایت میں حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے باہر آت. اس ٹھنڈی ہوا میں بہت بڑا حصہ ہمارے دور میں علامہ اقبال کا ان پوری صدیوں میں عزیزہ نے مان اس چیز کا احساس بھی پہلی دفعہ اقبال نے دلایا ہے بہت بڑا محسن ہے ملت کا وہ بڑا احسان ہے اس شاخ کا ہماری نگاہوں سے یہ حقیقت و دل ہو چکی تھی کہ اسلام اس کے سوا کچھ اور بھی ہوتا ہے جو چلا آ رہا ہے جو اس میں زیادہ پابند تھے نماز روزہ اطقات والے متقی پرہیزگار وغیرہ وہ بہت اچھے مومن ہوتے تھے جو یہ نہیں کرتے تھے اس کو فاطق فاضر کہا کرتا تھا بات اتنی ہوتی تھی وہ جو چیز تھی کہ قرآن کی حکومت اور انسان کی حکومت یہ تصنویت اس کا احساس ہی کسی کو نہیں رہا تھا اس نے یہ احساس دلایا نے آپ الہباد کا خطبہ دیکھیے ہماری شو میں ایک قسمت ہے کہ ہمارے اگلے دور کو تو شاید یہ بھی نہ یاد ہو کہ میں نے کہا کیا ہے الہ آباد کا خطبہ کیا ہوتا ہے انیس سو میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو الہباد کے مقام پہ منعقد ہوا تھا ایک ایڈریس پیش کیا تھا خطبہ صدارت اسے پیش کیا تھا ہماری تاریخ میں وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے وہ خطبہ اس میں انہوں نے پہلی دفعہ اس حقیقت کو منکشف کیا انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانے واضح کا نام نہیں یہ ایک نظام حکومت ہے جس کی ح ترکیبی میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ ہر عمل خیر کو اپنے اندر جذب کر لے اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسے کے دماغ میں ایسے نظام کا خیال تک بھی نہیں آیا تھا اس نظام کی بنیاد ایک ایسے اخلاقی نسل وین پر رکھی گئی ہے جس کی روح سے انسان جماعت اور نباتات کی طرح پا ب گل مخلوق نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو کبھی اس خطۂ زمین سے منسوخ کر دیا کبھی اس سے بلکہ وہ ایک ایسی روحانی ہستی سمجھا جاتا ہے جس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک خاص معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ فٹ ہو وہ ایک فعال مشینری کا پرزا ہوتا ہے اور اسے ٹھیک انداز میں چلانے کے لیے اس پر حقوق و فرائض کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پہلی دفعہ یہ آواز عزیزہ نے مان کم کم ہزار سال کے بعد یہ آواز اٹھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا بھر میں بہت بڑا اسلامی ملک ہے اس ملک میں اسلام لحثیت ایک تمدنی قوت کے اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک مخصوص علاقہ میں مرکوز کر دیا جائے مسلمان ہند کے اس زندہ اور, جا... اس زندہ اور جاندار طبقہ میں کہ جس کے بل بوٹھے پر یہاں برطانیہ کی حکومت قائم... قائم ہے اگر یوں ایک مرکزیت قائم کر دی جائے تو یہ آخر العمر نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام ایشیا کی گتھیاں سلجھا دے گا اور فرمایا آپ نے اہمیت اس چیز کی اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے لیے میں چاہتا یہ ہوں میری آرہ یہ ہے ابتدا کرنے کے لیے پنجاب صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک واحد ریاست قائم کی جائے مجھے تو یہ نظر آتا ہے اندازہ لگائیے قرآن کریم کی فکر سے جس کی بصیرت جو ہے اس میں عنانیت پیدا ہو جائے تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ اصلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے انیس سو تیس میں وہ یہ کہتے ہیں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ سوال مغربی ہندوستان میں ایک متحدہ اسلامی ریاست کا قیام کم از کم اس علاقے کے مسلمانوں میں مقدر ہو چکا ہے اللہ, اللہ یہ نگاہ ادا کرتا ہے قرآن کا نور نورزیدہ نے مان ساری دنیا نے زیادہ سے زیادہ کہا تو ایک شاعر کا خواب کہا ایک فلسلہ دان کا تخیل کہا اس سے زیادہ کسی نے اہمیت نہ دی وہ کہتے تھے کہ مقدر ہو چکا ہے اس خطے کے مسلمانوں میں اور کہا کہ اس سے اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا یہ ہے مقصد اس خطۂ زمین میں مملکت قائم کرنے کا کہ اس سے اسلام کو اس عمر کا موقع ملے گا سنیے میری بات کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب کا کستے قائم ہیں اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تعذیب و تمدن شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے تاریخ ہے اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے یہ تھا وہ مقصد ویزا نے مند جس, جس کے لیے یہ ایک خطہ زمین طلب کیا گیا تھا اس کا دعویٰ کیا گیا تھا اس کا مطالبہ کیا گیا تھا اس کے حاصل کرنے کے لیے جدید جہد کی گئی تھی اس کا نام ہے تاریخ پاکستان ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت ہونی تھی انگریز کی طرف سے تو اس لیے کہ وہ اس زمانے میں خود یہاں حاصل تھے ہندو کے لیے اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ انگریز کو اگر ہم نے نکال دیا یا یہ چلا گیا یا جو بھی مراحت یہ دے گا تو یہاں مغرب کے ڈیموکریسی یا جمہوریت انداز کی حکومت ہم قائم کریں گے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں حکومت اکثریت کی ہوتی ہے اکثریت اور وہ بھی تین بڑا چار دردے کی اکثریت ہندو کو حاصل تھی وہ ایک چوائی مسلمان تھا وہاں اور یہ مسلمان ایک سچائی کبھی بھی نہ نصب بن سکتا تھا نہ تین بڑا چار بن سکتا تھا اس لیے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ انگریز کے زیر سایہ اگر یہاں مراحت ملیں یا اس کے چلے جانے کے بعد آزادی ملے جمہوری حکومت قائم کی جائے تاکہ مسلمانوں نے جو ان پر ہزار سال حکومت کی تھی اس کا وہ انتقام لے سکے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے اور وہاں کی مذہب پرست طبقے میں اس کی مخالفت کی کہ اس سے اگر قرآن کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ صنویت ختم ہو جائے گی جس کی روس حکومت کے حکومت میں آدھے کا وہ حصے دار ہوتا ہے یہ وجہ تھی جو سب سے زیادہ وہاں مخالفت نیشنلسٹ علماء کی طرف سے ہوئی علامہ اقبال کے آپ کے میں وہ مار جسے انہوں نے خود مار دین و وطن کہا تھا مولانا حسین احمد مدنی مرہون کے ساتھ جو ان کی زندگی کے آخری سانس جو تھے حضرت علامہ کے اس میں یہ چیز ہوئی مسئلہ یہ تھا وہ کہتے یہ تھے کہ جب یہاں ہندو ہمیں اس امر کی ضمانت دیتا ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کی ضمانت دیتا ہے کہ مسلمانوں کو اعتقادات اور عبادات کی پوری آزادی حاصل ہو گئی ہوگی تو پھر تاہے کے لیے دوسری مملکت آپ مانگتے ہیں اسلام تو اسی کا نام ہے یہ تھا نے من یہ تھی وہ جو ہو رہی تھی اور یہ کہتے تھے کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں یہ مذہب اسلام ہے دین اسلام تو اپنی آزاد مملکت کے اندر ہی قائم اور زندہ رہ سکتا ہے بات لمبی ہے لیکن وہ تو مختصر الفاظ میں بات سمٹا دیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناظان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اوہ. کیا بات ہے اس شخص کی طرح کہنے کا انداز بھی کیا فطرت نے اس کو ادا کیا ایک مصرے میں ساری کشمکش کو سمٹا کے رکھ دیا ساری تاریخ طلوع اسلام اس کے اندر آ جاتی ہے ویزا نے مان اور یہاں سے ان کی نگاہ انتخاب اس مرد مومن پر پڑی جس کے متعلق اقبال نے کہا کس کے متعلق یوں کہ یہ جو پیدائشی نیشنلسٹ جس نے سن پچیس میں اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ آن, میں پہلا بھی نیشنلزم ہوں درمیان میں بھی نیشنلزم ہوں آخر میں بھی نیشنلسٹ ہوں جنا نیشنل ہال کانگریس ہال بمبئی میں آج تک بنا ہوا ہے اتنا بڑا نیشنلسٹ اس کے متعلق اقبال یہ کہہ رہا ہے اس سے کہ میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی کشتی کو ساحل مراد پر پہنچانے کے لیے تم سے زیادہ کوئی اور آدمی صلاحیت نہیں رکھتا اللہ اکبر کیا نگاہ تھی شخص اور معلوم نہیں کہ انہوں نے اس نیشنلسٹ جنا کو کنورٹ پھر کس طرح سے کیے ایکٹر بلوسی کی کتاب ذرا پڑھ کے دیکھیے وہ کیا کہتا ہے ذرا دس سال لگ گئے تھے اس میں لوگ آج پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ جنا ساری عمر کا نیشنل کیسے ہوا کیا نا کہ جی وہ ہوا کیا ہندوؤں سے تانگ آ گیا تھا انہوں نے بالاخر یہ کہا کہ دن ایسی چیز کو ٹکرا دیا نقبت پرستوں نے بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا مجبور ہو گئے تھے جی ہندوؤں کی تانگ نظری کے آ تو اس واسطے کافر نہ تو وانی شدھ نہ چار مسلمان شو جی جنا یوں ہو گیا اس سے پوچھو وہ لکھو لکھتا ہے اس مرد مکر جس نے اس زمانے میں جب وہ ڈوبا ہوا تھا نیشنلزم میں یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں سے اس امت کی کشتی سہل پہ گی اور پھر نظر آتا ہے کہ یہ آپس میں ان کے مقام جو ہیں ان کا تعلق اقبال کا آج بھی نام لیجئے تو معاف رکھیے یہ حقیقت ہے قرآن کے اعتبار سے فکر کے اعتبار سے آج بھی وہ باقی تمام مفکرین ترین سے بہت اونچا نظر آ رہا ہے قائد اعظم سے بھی اس باب میں بہت اونچا نظر آ رہا ہے لیکن ملت کا جو واحد مقصد تھا اس کے حصول کے لیے کیا کیفیت تھے ان کی بلندی کردار کی جواہر لال نہرو گیا تھا نا اقبال کے پاس اور میاں اتحار الدین ساتھ تھا تحریر میں یہ چیزیں آئی ہوئی موجود ہیں انہوں نے یہ کچھ سننے کے بعد جواہر لال نے بات یہ کی اور میاں صاحب نے اس کی تائید کی انہوں نے کہا کہ حضرت علامہ یہ خیالات جو آپ دے رہے ہیں یہ جو فکر آپ دے رہے ہیں اس اعتبار سے تو مسلم لیگ کا قائد آپ کو ہونا چاہیے تھا بنا ان چیزوں کو کیا جانتا ہے اس نے اس ایک سیکنڈ میں انہوں نے کہا میاں سخار نے یہ کہا تھا کہنے کہ میاں زبان بند رکھو جواہر لال سے کہا کہ دوبارہ یہ لفظ زبان پہ نہ لانا اقبال جنہیں کا ایک ادنا تھا سپاہی ہے زیادہ کوئی مقام نہیں چاہتا یہ ایک کردار تھا ان لوگوں کا یوں ہی مل گیا پاکستان آپ کو ان ہستیوں کے حسن کردار کے سبزے میں اللہ لا نے ہم کو یہ دیا اقبال یہ کہہ رہا ہے جھٹر کے جو حدال اور ان دونوں کو کہ دوبارہ زبان پہ یہ لفظ نہ لانا تمہیں پتہ ہے میرا مقام آئے جنا ہے میں تو اس کا ایک ادنا ستاہی ہوں میں اس سے زیادہ کوئی مقام اپنے لیے نہیں سمجھا جیسا کہ میرے ایک عزیز نے بھی کہا تھا اپنے میں جب درمیان میں آتی ہے تو یقین مانیے مجھ پہ بہت ہی گراہ گزرتی ہے کبھی میں ماں درمیان میں لایا ہی نہیں کرتا لیکن کیا کیا جائے کہ تاریخ میں جب ہم چاہتے ہیں تو وہاں پھر بہرحال ایک شخص آ ہی جاتا ہے وہاں یہ پرویز جب وہ بات کرتا ہے تو میں ہوتی ہے سن 38 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا قائد اعظم کے ہاتھ میں یہ سما تھی تاریخ پاکستان بڑے زوروں پہ آئی سب سے بڑی مخالفت ان علماء اکرام کی طرف سے تھی موافر دیے گئے سن سینتیس کے آخر کی بات ہے علامہ اقبال ابھی زندہ تھے خبر قائد اعظم نے اس ہٹ مذہب کو یاد فرمایا ان کے ایماں پہ یہ بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں یہ ان کے الفاظ تھے اور میں دہرایا کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم سن انیس سو تیس کے پاکستانی ہو اور مجھے اس پر فخر ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سرٹیفکیٹ بھی ادا کر دیا ہم نے انیس سو تیس میں ہی ہم تو فکر اقبال کے شہدائی تھے لوگوں نے اس کو شاعر کا مفکر کا خواب سمجھا تھا ہم کچھ یوں کہیں اس زمانے میں کچھ لڑکے با تھے سال تیس کے اندر آپ سمجھتے پچیس چھبیس سال کی تو عمر تھی ساری بس اسی عمر کے ہم کچھ لوگ تھے ہم اس کو عمل لے کے اٹھ بیٹھے تھے خیر انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ پتا ہے اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ یہ اس لیے ہو تم پاکستانی کہ تم دین کو سمجھ گئے ہو کہ یہ اپنی مملکت کے پاس